الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مذلله ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 مجی سبحان کا صدری من یسر علی من وحل العقدی ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فجر کی آخری آیات ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں نفس انسانی سے مخاطب ہے لیکن کون سا نفس نفس مطمئن وہ نفس جو مطمئن ہے مسرور ہے آباد ہے نفس کی تین قسمیں ایک نفس مطمئنہ دوسرا نفس سے لوامہ اور تیسری قسم نفس امارہ تینوں قسموں کا ذکر قرآن میں ہے یہاں نفس تمعینہ کا ذکر اور تیر میں پارے کے آغاز میں نس امارا کام ابر رہی ان نسل امارا تم بسو اور سور قیامہ میں نفس لباما کا ذکر فلاح اخسم نفس لبامہ نفس امارہ جو ہے سب سے قبیس نفس ہے نفس امارہ اور شیطان میں کوئی فرق نہیں ہے شیطان بھی برائی اور گناہوں کا منبع ہے گناہوں کا مصدر شر کے اس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی اور امارہ بھی گناہوں کا حکم دیتے ہے نفس امارہ بھی گناہوں پر آمادہ کرتا ہے ابھارتا ہے اور کبھی اس سے خیر کی توقع نہیں ہوتی یہ سب سے خطرناک نفس ہے جیسے شیطان ہے جو گناہوں کا اور معسیتوں کا ایک مصدر اور مرکز ہے تو نس سے ہمارا بھی ہمیشہ گناہوں کو حکم دیتا ہے اور کبھی اس سے خیر برآمد نہیں ہوتی جہاں جائے گا شر ہی پھیلائے گا انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ اس کا نفس کون سا نفس ہے کچھ لوگ جہاں بھی ہوں گناہوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں. گندی صحبتیں پوری یاریاں حرام کاروبار اللہ تعالی کی اطاعت سے گریز نہ نماز نہ روزہ مال ہے اور حج کی کوئی سوچ نہیں ہے نس نس سے امارہ ہے جو ہمیشہ برائی پر وارتا اور آمادہ کرتا ہے اور ایک نس سے ہے ملامت کرنے والا کہ انسان گناہ کرتا ہے اس کا نس اس کو ڈانٹتا ہے ملامت کرتا ہے یہ خیر ہے آخر انسان اس علامت کو سمجھ جائے گا اور برائیوں سے بات آ جائے گا جب اس کا نفس اس کو بار بار لان کرے گا ملامتیں کرے گا اس کو ڈانٹے گا اللہ کے عذاب کی وحید سنائے گا تو پھر یہ نفس نفس عبامہ اس بندے کو سیدھا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا نفسامہ اچھا نفس ہے اس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالی نے نفس البامہ کی قسم کھائی نفسام اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو کہ اللوامہ ہے ملامت کرنے والا ہے کہ بندہ گناہ کرے معاسی کرے اور اس کو ڈانٹ ڈبٹ کرے اللہ کے عذاب سے ڈرائے بار بار ملامت کرے تو یہاں خیر کی توقع ہے ہر بندہ اپنے نفس کو پہچانتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں تو اندر کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی وہ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے المجاہد و جاہد نفسا حقیقی مجاہد ہو ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے تو نفس اس کو گناہوں پر ملامت کرتا ہے وہ پھر گناہ کرتا ہے پھر ملامت کرتا ہے کب تک گناہ کرے گا بالآخر اس ملامت کا اس کو خوف آتا جائے گا اور وہ گناہوں کے راستے کو چھوڑتا جائے گا تیسری قسم نف سے مطمئن نہ کی وہ نفس جو مطمئن بالکل مصرور شاد و آباد مطمئن کیسے ہوتا ہے اطمینان قراری اور بے چینی ختم کرنے کا نام انسان بے قرار ہوتا ہے بے چین ہوتا ہے جب اس کو بھوک اور پیاس لگتی مقابلے برداشت نے دو دن کا تین دن کا فاقہ برداشت کر لیتا ہے لیکن پھر بے قراری بڑا اشترار اگر اس کو خوراک نہ ملے تو وہ تڑپتا رہتا ہے اور اگر خوراک مل جائے پانی نصیب ہو جائے تو اس میں اطمینان آ جاتا آسودگی آ جاتی یہ نفس مطمئنہ یہ حالت ہے نفس مطمئنہ کو روحانی غذا ملتی اطاعت کی صورت میں اللہ کے ذکر کی صورت میں اللہ, اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے یہ نفس کی اور قلب کی جو غذا اور خوراک ہے و روحانی جدہ کثرت ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے اعمال اطاعت ہے نمازیں ہیں روزے ہیں عمرہ اور سکاتے ہیں یہ سارے امال اطاعت اس نفس کی خوراک ہیں اور یہ خوراک جمع ہو کر اس نفس کو نفس مطمئنہ نہ بنا دیتا یہ نفس جو مطمئن ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کیونکہ اس نفس کو جو اس کی معنوی خوراک ہے وہ حاصل ہے وہ نصیب ہے تو پھر یہ نفس بے قرار نہیں ہے بے چین نہیں ہے بے قرار تب ہوتا ہے جب اللہ کے ذکر میں اور اطاعت میں تعداد آ جائے اور جب یہ ذکر نصیب ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر چل پڑے تو نفس نس سے مطمئن نہ بن جاتے تو یہ نفس مسرور اور شادما ہوتا ہے بالکل پرسکون اور مطمئن کیونکہ اس کو روحانی غذا دستیاب ہے جو اس نفس کی پیاس کو بجاتی ہے اور اس کو آسودگی اور راحت مہیا کرتی ہر انسان اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے یہ اطمینان یہ مسرت اور یہ سکون اس کو حاصل ہے یا نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ آم صالحہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے رہنا بھی یا بلال بلال کچھ پریشانی ہے ہمیں راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے اذان کا وقت ہو چکا اذان کا ہو ہم نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے پرسکون ہو جائیں مطمئن ہو جائیں یہ یعنی عمار صالحہ جو ہے یہ یقینا اس نفس کی لذا ہے بقرت عینی فصول میری آبھی ٹھنڈک نماز کوئی بےقراری ہو نماز کا وقت آ جاتا ہے اللہ کی جناب میں حاضری دیتے ہیں, تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہ قرار ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا نماز کا وقت آتا ہے کچھ بندے اس کو بوجھ تصور کرتے پڑھتے ضرور لیکن ایک بوجھ محسوس کرتے ہوئے چند ٹکرے ماری اور آ گئے لیکن کچھ بندے جو ہیں اس وقت کے آنے پر مستعد ہوتے ہیں تیار ہوتے ہیں ان کو ایک خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے ایک روحانی سکون ملتا ہے اور بڑے اطمینان سے وہ نماز ادا کرتے ہیں کثرت ذکر کے ساتھ اور جو بھی تقاضے ہیں نماز کی ادائیگی کے تو ہر ایک کو یہ سکون نصیب نہیں ہوتا نماز پڑھنے والے بھی بعض لوگ بےقرار ہی رہتے ہیں اس فریضے کو جانتے ضرور ہیں مگر اس میں وہ ایک تنگی اور ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں لیکن جو لوگ نفس مطمئنہ کے مالک ہیں وہ نماز کے وقت کی آمد پر خوش مسرور اور شادمان نظر آتا پہلے سے مستعد پہلے سے تیار کتنے سالوں سالہن ہیں جنہوں نے چالیس چالیس سال محمد بن سلامہ چالیس سال انہوں نے نماز پڑھی تقبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی نماز کا وقت ہوتا تو باغزو ہو کر تیار ہوتے تھے تاخیر نہیں ہوتی تھی یہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ماتے ایک دن تاخیر ہوئی تھی والدہ فوت ہو گئی ان کے کفن دفن میں کچھ دیر لگ گئی اس دن مجھے تقبیر تحریمہ نصیب نہیں ہو سکی باقی چالیس سال کی نمازیں تقبیر تحریمہ کے ساتھ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ عمل نفس مطمئنہ کی دلیل ہے کہ جب بھی اطاعت کا وقت آتا ہے وہ شادماں ہوتے ہیں اس کے لیے مستعد ہوتے ہیں شوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ عمل انجام دیتے ہیں نیکی کر کے بھی خوش ہوتے ہیں نیکی سے قبل بھی خوش ہیں اور نیکی کر کے بھی خوش ہیں نیکی سے قبل اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ نیکی کی توفیق دے دینا اور نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں اس کو قبول کر لینا اور ان کی نیکی ان شرائط پر قائم ہوتی ہے جن شرائط پر اعمال قبول ہوتے ہیں مثلاً اخلاص کی حفاظت ہے سنت رسول کی اتباع ہے تو یقیناً آوال سالح ہے جو ہیں یہ خوشی اور مسرت کا ایک پیغام ہوتے ہیں اور روحانی خوشی ملتی جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے تبھی نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ ما اللہ ذکر ذکرک و شکر بہت سنی عبادت کہ تو نے اس نماز کی توفیق دی ہے میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کروں اور حسن عبادت بجا لوں خوبصورت عبادت بالکل سنت کے مطابق خوبصورت عبادت بجا لوں یہ نماز کے بعد کی دعا ہے دوا میں ذکر کی دعا میں شکر کی اور اچھی اور خوبصورت عبادت کی یہ علامت نفس مطمئنہ کی اور یہ دوام شکر جو ہے یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی بشارت نبی کی حدیث ہے مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے ہر مومن بڑا عجیب بندہ ہے عجیب انسان ہے کہ اس کا ہر کام اس کے لیے بہتر ہوتا ہے سعادت صرف مومن کو ملتی ہے ہر ایک کو نہیں ملتی اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے وہ نسابت اگر خوشی پہنچتی ہے تو شاہکار پھر اللہ کا شکر ادا کرتا مظاہر کا خیر اللہ اور شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہتر پوری زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزارتا کتنا عجیب ہے مومن کا معاملہ کبھی ذکر کبھی شکر ہے کبھی صبر ہے کبھی شکر ہے کبھی, شکر ہے کبھی صبر ہے اور اس کی زندگی دو سہایتوں سے جدا نہیں ہوتی نبی اسلام کو پیشکش کی گئی تھی اگر کہو تو یہ پٹ سارے سونے کے بنا دیں اور یہ سارے جو حجر اور کنکر ہیں ان کو ہیرے بنا دیں یا آپ کے ساتھ ساتھ چلیں سونا بانٹو ہیرے جواہرات تقسیم کرو لوگوں کو دین پردانے کے لیے آپ کی ایک بار کی دعا پر ہم یہ کر دیں گے کہ نہیں مجھے مسکینے کی زندگی پسند ہے اور آخو اور واجو یومن میری یہ چاہت ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں جس دن کھانا ملے اس دن شکر ادا کرو اور جس دن فاقہ کرنا پڑے اس دن صبر کرو یہ دن ایک دن شکر کے ساتھ ایک دن صبر کے ساتھ اسی طرح زندگی بتا جاؤں یہ میری چاہت اور خواہش خوشی نصیب ہونے پر شکر کرنا اللہ کا حق ادا کرنا یہ ایک مومن سے ایک امر مطلوب ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دین کا ایک لازمی حصہ شعبہ ہے آج ہماری قوم خوش ہے ایک عظیم فتح کے نصیب ہونے پر ہندوستان کے خلاف اور خوشی ہونی چاہیے ایک بڑے بھاری دشمن کو ہم نے دھول چٹا دی اور اس کے کئی مرکزوں کو نیست و نبود کر دیا اس کے جہازوں کو اتار پھینکا مچھروں کی طرح اور اس کو بالکل ساکت اور جامع کر دیے خوشی کی بات لیکن جو چیز ہم گم پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتح کے بعد جو نبی الاسلام کی سنت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی آپ کی سنت کیا ہے کئی احادیث ہے. آپ کا اس و حسن منقول ہے آپ کا نمونہ کئی احادیث ہے ثابت ہے جنگ اعزاب وہ ایک بڑی مشکل جنگ تھی اور مشرقی نے مکا اپنے سارے حلیفوں کو اور ساتھ یہودی کتے بھی مل گئے توڑ کر حالانکہ ان کا نبی تھا مساخ تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تو مدد تو دور کی بات ہے وہ مشرقین سے مل گئے اور ان سے اتحاد کر لی ہے بنو قرآدا کی یہودی تو دس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اور ان کی خواہش تھی اور چاہت تھی کہ مدینے پہنچے چھوٹی سی مدینہ بستی ہے اور لشکر اتنا بڑا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا مردوں کو قتل کر دے گا عورتوں کو باندھی اور نوکرانی بنا لے گا بچوں کو قید کر کے لے جائے گا خادم کے طور پر اور یہ ساری کاروائی چند منٹوں کی اتنا لشکر اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکیں گے یہ طویل قصہ ہے نبی نے خندق کھدوائی اور اپنے شہر کا دفاع کیا سارے نوجوان مغادرین میدان اس میدان میں آ جہاں جنگ خندق ہوئی عورتوں اور بچوں کو پہاڑوں پر بھیج دیا گیا ان کی حفاظت کے لیے اور گھر بالکل خالی تھے اگر حصار توڑ کے داخل ہو جاتے ہیں گھر سارے ان کو خالی ملتے عورتیں پہاڑوں پر تھی بچے پہاڑوں پر تھے وہ خند قبور نہ کر سکے بیس اکیس دن کا محاصرہ رہا ان کا اگر اللہ کی مدد آ اللہ تھوڑا سا آزماتا اگر اللہ فوری مدد دیتا ہے یا اس کا نظام ہوتا فوری مدد کا تو اللہ نبی کو دیتا ہے نبی سے پڑھ کر مقرر کون ہے اور اللہ تھوڑا سا امتحان لیتا ہے صبر کا عظیمت کا ہتائد کا کوئی ڈاکٹر ہوں تو ذرا یہاں آ جائیں ایک نوازی پریشان لیٹے ہوئے ڈاکٹر کو انہیں بھی دیکھ لے مجھے بھی دیکھ لے چلے ٹھیک ہے اللہ کی مدد آ گئی دشمن بغیر لڑے بھاگ کے نبیر اسلام کے میری مدد کی گئی سبا کے ساتھ سبا مشرقی ہوا جو آندھی کی صورت میں آئی اور قوم آت کو ہلاک کیا گیا دبور کے ساتھ مغربی ہوا کے ساتھ وہ بہت تیز تھی مگر اتنی بھی تیز نہیں تھی اگر بہت تیز ہوتی جو مکہ مدینہ میں آئی جو خندق کے پر جیسی ہوا قوم آت پر آئی اور پوری قوم کو برباد کر گئی ایسی ہوا اگر مدینہ میں آتی تو پوری قوم کو برباد کر دیتی اللہ نے وہ ہلکی رکھی اس طرح کہ ان کے خیمے میں اکھڑ گئے ہزاروں دیگیں پک رہی تھی دس ہزار کا دشکر تھا ان کا کھانا بنتا تھا اور دیگیں بھری ہوتی تھی اور ساری الٹ گئی مویشی بھاگ گئے تو مشقین مکہ کو بھاگنا پڑا تو اللہ نے بغیر لڑائی کے بغیر جہاد اور کدال کے دشمن کو حضیمت دی اور وہ شکست خردہ ہو کر بھاگیا اس موقع پر نبی اسلام کی دعا کوئی فخر نہیں کوئی غرور نہیں اپنی طاقت آپ نے اس عظیمت کا ذکر نہیں اللہ تعالی کی توفیق اور اس کی مدد کا ذکر الحمدللہ للہ اللہ سادہ کا وعدہ ہوا سارا ہو وہ حضم الحصاب واہدب یہ دعا بڑی مقدس دعا آپ حجر عمرے پر جاتے ہیں تو صفا اور مروہ میں بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اس اللہ کے لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے اپنا وعدہ سچا کر دکھا ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا منافقین یہ کہتے تھے کہ واید اللہ پر رسول اللہ غرور اللہ رسول کا وعدہ دھوکے پر قائم دھوکے پر قائم یہ اتنا بڑا کر ہم کیسے ان پر غالب آ سکتے مدد کیسے آ سکتی خوف و حراس کا آئرن ہے اتنا خوف دلوں میں تاریک و بندہ اکیلا کلائے حاجت کو نہیں جاتا ڈرتا ہے تو کیسے اس پر غالب آ سکتے اور ساتھ مذاق اڑاتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ہم تک کی کھدائی کے مواقع پر تین دفعہ جو اپنی کدال چٹان پر ماری تھی تو کہا تھا کہ حالانکہ کیسا حالانکہ کس رہا کیسا ہلاک کو گیا کسرا ہلاک کو گیا روم بھی گیا ایران بھی گیا افشا بھی گیا اتنی بڑی طاقت ہے ان پر غالب آنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہاں حالت یہ ہے کہ بندہ اکیلا قزائے حاجت کو نہیں جا سکتا یہ سارا وعدہ دھوکہ ہے مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی تھا یقین بھی تھا یہ وعدہ سچا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وعدے کی سچائی کا ذکر کر رہے ہیں آن جادہ وعدہ ہوگا اللہ کا شکر جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جس کو اپنے کھوز ہم نے دیکھ لیا اور پھر وراثہ راٹتا ہو اپنے بندے کی مدد کی واضح کا واحدہ ہو ان ساری جماعتوں کو نشکروں کو اس ایک اللہ نے شکست دی سب اللہ کی توفیق ہے جنگ اگر جیتی جائے تو انسان سجدے میں گر جائے رب تعالیٰ کے ہم بجا تاکہ آئندہ بھی فتح کے راستے ہموار ہوں اور آئندہ بھی نصرت اور تائید آتی رہے یہ صحابہ کی استقامت توحید کی بنیاد اور پیغمبر السلام کی اطاعت کی بنیاد اطاعت کی ایک مثال حذافہ بن یمان رضی اللہ جو یہ ساری جماعتیں بھاگ گئیں سب صحابہ تھکاوٹ سے چور تھے اور سردی شدید شدید سردی نبی رسلام نے فرمایا اللہ راج المجا تین اب خبر کو بندہ ہے جو اٹھے اور جائے اور دشمن کی خبر لے کر آئے کہ وہ کیا کرنا چاہ جیسے عہد کے میدان تشمن بھاگ گیا تھا واپس پلٹ کر آیا تھا اور نقصان پہنچا گیا تھا یہ لوگ بھاگ تو گئے ہیں آگے ان کے کیا ارادے ہی ہیں کو ہے بندہ جو دشمن کی خبر لے کر آئے لیکن تھکاوٹ سے چور سر اور شدت کی سردی اٹھنا اور جانا محال تھا آپ نے تین بار فرمایا کوئی اٹھ نہ سکا اور آپ نے فرمایا کہ میں یا تینی میں خبر لکھاؤں یا کون لے یوم ہے دشمن کی خبر کون لے کر آئے گا وہ بندہ قیامت کی دن میرے ساتھ ہوگا اس کو اللہ قیامت کے روز میری رفاقت دے گا پھر آپ نے حذیفہ بن ایمان کو دیکھا حذیفہ تم اٹھو تم کھڑے ہو جاؤ تم جاؤ اب چونکہ نام آ گیا تو اٹھنا پڑنا تھا حضیفہ اٹھے شدت کی سردی اور گھوڑے پر بیٹھ کے روانہ ہو گیا باتیں جو ہی میں روانہ ہوا پتہ نہیں سردی کہاں کیسے کی؟ ایک گرم ہمام ہوتا ہے اس میں داخل ہو جائے آگ جل ہو جائے ایک گرمی سی محسوس ہو گویا میں گرم ہمام میں چل رہا ہوں ایسا موسم اے ریڈی ہو گیا دشمن کی خبر لی دشمن واپسی کا کس کر چکا تھا رات کے اندھیرے نبی نے نبیلاسلام نے روانہ ہوتے وقت ایک بات کہی تھی میںا تم دیکھ کر آنا دشمن کو پرانگیختہ نہیں کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ وہ حرکت میں آ جائے اور پلٹ صرف دیکھ کر آنا وہ کہتے صرف دیکھ کر آنا کوئی نیا کٹھا نہ کھول کر آ جائیں کہ جا کر ان کا پروگرام دیکھا وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہاں اب ابو سفیان کو دیکھا آگ سے ایک رات اب بالکل میرے تیر کے نشانے پر تھا بڑا بھاری دشمن جی چاہ کے نشانہ لو اس کے گردن پہ تیر پہ مست کر دو کم از کم ایک دشمن سے جان چھوڑ جا پوری طرح تیار ہو گیا پھر نبی اسلام کی بات یاد آ کہ لا میں لیا کہ ان کو پھر بھکا نہ دینا کوئی نیا کام نہ کر کے آ جانا صرف خبر لے کے آنے تو چھوڑ کر آگا یہ جذبہ اطاعت ہے یہ اطاعت کا جذبہ اور واقعی توحید کی احساس اور پیغمبر اسلام السلام کی ہے یہ دو چیزیں کامیابی کا باعث بنتی ہیں تو کرنے کا مقصد یہ کہ جو جنگ کے بعد فتح کے بعد جو اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور جو آپ کا طرز عمل ہے وہ ہونا چاہیے ہماری فوج یقیناً کمال کر کے اللہ کی توفیق سے ہمارے جو کمانڈر انچیف جنرل آصف منیر جو سعودی عرب میں قیام کے دوران توحید بھی سیکھے قرآن کے حافظ ہوئے اور ایسے کمانڈر میں بڑی برکات ہوتی ایسا سپا سلار ہو اللہ یقیناً برکتیں بھی دیتا ہے فتح بھی دیتا ہے مبارکباد کے مستحق ان کو سلوٹ کیا جائے لیکن ساتھ ساتھ توحید کی ساتھ اللہ کا شکر اور غرور کی بجائے توازن اللہ کے پیارے پہ اکمر اللہ مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر جس سرزمین سے آپ کو نکالا گیا تھا اس سرزمی میں داخل ہوئی بحاد ال اس شہر میں آپ آ کر رہیں گے یہ ہمارا وعدہ اللہ کا فرمان بظاہر کوئی حالات نہیں تھے اس وقت مٹھی پر مسلمان مغلوب مقور مدینے سے مکے سے نکال دیے گئے اور کفار کے جتھے چاروں طرف حلیف کیسے آ کر رہے اور آ کر رہے آج مکہ داخل ہو رہے فرما کے داخل مکدم دا تواز دلّاخل ہو رہے تھے فاتح بن کر تو فاتح کا تو سینہ کھڑا ہوتا ہے سر تنا ہوتا ہے ایک عجیب سا غرور ہوتا ہے مگر نبی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا اللہ کے لیے تواز آج آجی ان کے سارے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بعد آپ کی سواری کو چھو رہے تھے اس قدر توازو اگر یہ تواز ہو اور یہ توحید ہو اللہ کا شکر ہو رسود اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو تو دشمن ختم نہیں ہوا وہ چلاکیاں کرے گا دوبارہ بھی سازشیں کرے گا تو اگر پہلے سے ہم اس کا شکر ادا کریں توحید کا مظاہرہ کریں تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کامیابیاں ادا فرمائے لیکن یاد رکھیں جہاد میں اور قتال کے میدان میں ذرا سی غفلت بھی بعض وقت بربادی کا باعث بن جاتی ہے ہاں لڑنے والی جماعت صحابہ کی جیونا دو قصے اس پر شاہد عدل ایک جنگ کا ایک نافرمانی ہو گئی نبی السلام نے ایک درے پر پچاس صحابہ کھڑے کر دیے جو لبن کی قیادت تیر انداز آپ یہاں کھڑے رہتے ہم اندر میدان میں لڑیں گے اور آپ نے تیر مار دیا اور آخر تک کھڑے رہنے تا حکم رہنے اگر تم دیکھو فتح یاب ہو چکے پھر بھی نیچے نہیں آنا کہ مقصد و ختم ہو چکا جنگ ختم ہو چکی اور اگر تم دیکھو دشمن پر غالب آ چکا ہم کو قتل کر رہے زباں کر رہے پھر بھی نیچے نہیں آئی یہاں کھڑے رہنے اللہ کے نبی کا امرت تھا نا فربانی ہوگی واسائی تم نے بات کو ماں تو ڈبو نافرمانی کرو بیٹھے تو دیکھا فتح ہو چکی دشمن بھاگ چکا مال غنیمت صحابہ جمع کر کس لیے تاکہ جمع کر کے اس کو بیت المال میں جمع کرائیں یہ مال غنیمت جو ہے وہ اس کا قاعدہ یہ نہیں کہ جس کے پاس جو آ جائے اسی کا ہو جائے ہمارے اڈیالہ والی سرکار نے عمران خان نے بڑا گندا اور غلط جملہ استعمال کیا تھا کہ جنگ عہد کے بعد جب لوٹ مار شروع ہوئی اس کو لوٹ مار کہا ہے یہ صحابہ کی توہین اللہ کے نبی کی جماعت کی توہین دین اسلام کے ساتھ ایک مذاق یہ لوٹ مار نہیں مالک غنیمت جمع کرنا ایک دوسرے کی مدد کرنا تاکہ یہ سب جمع ہو جلدی جمع ہو پھر وہ تقسیم ہوگا یہ مال غنیمت کا قاعدہ ہے لوٹ مار نہیں ہے اس کے پاس جو آ اسی کا جھوٹ مارنے تو وہ نیچے اتر آئے خالی دوں جو اس وقت مشرق اور کافر تھا بار بار پیچھے دیکھ رہے دیکھا کہ درہ خالی ہو چکا دشکر آؤ واپس چلتے اب وہ مالک نہیں میں جمع کر رہے یہ یقین کر کے دشمن بھاگ چکا ادھر وہ درے پر پہنچ گئے اور اچانک تیروں کی اچھا کرتی صحابہ اس کتاب نہ لا سکے پر بڑے ہی محیب منظر دیکھنے میں ستر صحابہ شہید ہوئے ہمارے شیخ عبداللہ بڈی ماروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اہد پہاڑ کو بڑے غور سے دیکھا ہے وہ مدینہ کے باقی پہاڑوں سے مختلف نظر آیا اس میں تھوڑی سی سرخی کی رنگت ہے باقی پہاڑوں میں سیاہی کی رنگت ہے. وہ سیاہی مائل ہے یہ سرخی مائل ہے اس کی جڑوں میں ستر صحابہ کا خون تھا اللہ تعالیٰ نے وہ شہاد تھے اور وہ خون اللہ تعالیٰ نے اس سرخی کے ذریعے اس کو یادگار بنا کر باقی اور قائم رکھا تھوڑی سی نافرمانی تھی نہیں وہ سی نافرمانی کر بیٹھے کرنے بھائی کون صحابہ کی جماعت بڑی مقدس جماعت بڑی باغی جماعت قائد محمد اور رسول اللہ, اللہ سب مگر اللہ کا نظام نظام جنگے جنگ ہونے آج میں تم کسرت کو اپنی کسرت پر ناز ہمیشہ ہم تھوڑے ہوتے ہیں کفار زیادہ ہوتے ہیں ہم ان کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں آج تو ہم زیادہ ہیں کفار تھوڑے ہیں آج تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے کثرت پر ناز ہو کے ناز تو اللہ کی مدد پر اور فتح نصرت پر ہونا چاہیے قطر اپنے ان وسائل پر غرور نہ کرو ہمارے پاس فلاں اسلحہ فلاں اسلحہ یہ بھی سنا گیا کہ ہم نے چائنا کا اسلحہ استعمال کیا ابھی ڈاکٹر عبد القدیر کا اسلحہ باقی میں اللہ کی توفیق اور اس کی توفید اس کا شکر یہ اگر موجود اور قائم ہو تو جو خروب کا سلسلہ آگے فتوحات پر منتج ہو صحابہ کی جماعت توحید پر تھی اللہ کے شکر پر تھی اللہ رب رسول کی ہدایت پر تھی تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ جنگوں میں فتح یا بھی کیا بڑی بڑی فتوحات سے نوازا بڑی بڑی فتوحات سے صحابہ کی جواب مرد شجاعت دوازوں اور اللہ کا ذکر رومی سب صلاح نے ایک موقع پر دیکھا ایک لاکھ رومی مارے گئے جب ذرا جا کر دیکھو یہ کرتے کیا ہیں رات کو کوئی منتر پڑھتے ہیں کوئی کوئی جادوئی عمل کرتے ہیں کوئی کشتے کھاتے ہیں کیا کرتے ہیں جا بھیج دی جاؤ خیموں میں خیموں میں واپس گئے اور کہا کسی پاس गए और تم تو یہ तुम دو لاکھ کا لشکر لے کر رہے گا سارا روم لے کر آ جاؤ تم ان پر غلبہ نہیں پا سکتے کہا کیوں کہ ہم شکست خوردہ ہیں اور شرابے پھر گانے والوں کے ناچ دیکھنے عیاشہ کی شکست کرتے ایک لاکھ فوجی مارے گئے اور وہ فاتح اور خیموں میں دیکھا کوئی قیام میں کوئی رخوب میں کوئی سجدے اللہ کے سامنے رو رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے اس کا شکر بھی اور مزید توفیق بھی پیسی قوم کو کون زیر کر سکتا ہے کوئی نہیں زیر کر سکتا چار باز قوم تو جی، دیا کہ فوجوں کو چھوڑ دو آج مقابلہ دونوں کمانڈروں میں گا۔ اس نے کہا میں پہلوان بڑا نامی گرم بڑی طاقت کا مالک ہوں اور خالدین ولید دبلے پتلے لاغر سے انسان میرا ایک تھپڑ نہیں سہ سکیں گے تو کہا کہ شکستر فتح کا فیصلہ مانڈرو کی لڑ لڑائی سے کر لیتے تشکر کو چھوڑنا جانچ قبول کر لی دونوں کمانڈر سامنے آ گئے پہلا بار بھی رومی نے کیا طاقتور تھا ڈھال آگے کی ڈھال ٹوٹ گئی اور تلوار جسم کو چھو کر نکل گئی کچھ سخنی کر کے دوسرا بار خالم خلید نے کی اللہ کی توحید سے بھرپور تھا عقیدے کی قوت کے ساتھ اور ایمان کی قوت کے ساتھ اس نے بھی دھاڑ آگے کر دی ڈھال ٹوٹی تلوار سر میں داخل ہوئی اور پورے جسم میں پھر کر دو ٹکڑے کر دیے رومی صبح صلاح یہ طاقت ایمان کی دبلے بدلے انسان لاغر سے نحیف سے لیکن لڑائی کی قوت یہ برکت اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے عقیدے کی سلامتی اور ایمان کی سلامت اور قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہم کو خوش کیا ہے اس کا شکر اس شکر پر قائم رہیں اس کی توحید کے تقاضے بجا لاتے رہیں سنت رسول کے تقاضے پورے کرتے رہیں اور یہ بات نوٹ کر لے کہ جہاد کی کامیابی اصلے کے بہتاد پر نہیں ہے بلکہ تعلق للہ پر ہے تعلق للہ پر تحدیث نعمت کے طور شکر ضرور کریں خوش ضرور خوشیاں ضرور بجا لیں لیکن ساتھ ساتھ وہ تقاضے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں تھے جہادی الواروں کے موقع پر ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی ڈسل دائمی لے ہمیشہ رہے ہمیشہ وہی جو سور فجر کی آخری آیت جو جو شروع میں پڑھی تھی یا یہ تو نفس مطمئن اہ نفس مطمئنہ وہ نفس جو مطمئن ہو چکی توحید سے سیراب اللہ کے ذکر سے سیراب اللہ کے رسول کی اطاعت سے توحید کے نور کے ساتھ رسول کی اطاعت کے ساتھ عمال سالح کے ساتھ ارجا اپنے رب کی طرف ادا اپنے رب کی طرف لوٹانے کا معنی یہ ہے تجھے رب نے پیدا کیا تھا پیدا کر کے بھیجا تھا رب نے بلا لیا تو لوٹا میری طرف آ جا میری طرف لوٹا کیسے را دیا مرضیہ اس طرح لوٹا کہ تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی کیونکہ تو نفس سے مطمئن نا بڑا مطمئن پر سکون نس سے تھی لاوٹا میری طرف اس طرح کے تو رب سے راضی راضی ہے راضی, راضی خوش مسرور مردیا اور پسندیدہ اللہ رادی اور تو اللہ سے راضی اللہ سے راضی, راضی ہونے کا مانا یہ کہ اب سے مطمئنہ جو اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈ کے انتظام کر رکھے ہیں وہ نظر آ ہیں تو کیوں نہ راضی ہو کیوں نہ خوش اور مرضی اللہ کے پسندیدہ ہونے کا معنی یہ کہ میرا وہ بندہ جو میری اطاعت کرتا تھا میں اللہ کی ایک صفت وارد ہے تبشپش کے نام سے یہ تبشپش بشاشت بش بش بش بش بش ہے چہرے کی بشاشت بشاشت وہ بش خوشی بش جو انسان کو لاحق ہو تو خوشی چہرے پر نظر آتی ہے رنگ سرخ ہو جاتی چہرہ چمک اٹھتا ہے یہ بشاشت بدوں کو حاصل ہوتی بڑی خوشی ملے بشاشت کی سمت اللہ تعالی کی بھی, بھی ہے اللہ بھی بشاشت فرماتا ہے لیکن کیسے جیسے اس کے لائق ہماری بشاشت ہمارے لائق ہماری بشاشت جب ظاہر ہوتی ہے تو خوشی نظر آتی ہے اور چہرہ چمک اٹھتا ہے چہرے پر خوشی کے نمایاں ہوتے ہیں نبی رشاست کی مثال بھی دیش بشر جیسے ایک, بندہ اس پر بشاشت آتی ہے ایک ماں ہو جس کا بیٹا پردیش میں ہو آج وہ آ وطن واپس دو سال بعد تین سال بعد تو کیا اس میں بے ہوگی کیا چہرے کی چمک دمک ہوگی کیا بشاشت ہوگی کیا اس کے استقبال کی تیاری ہوگی اپنے بچے کے استقبال کے لیے یہ بندے کی بشاشت بندے کا بشاشت بش بش بش بش اللہ بھی مسجد میں آتا ہے مسجد کو اپنا وطن بنا رکھا تو وطن, ہے مسجد اس کا وطن ہے وطن کو کوئی چھوڑتا نہیں ہمیشہ مسجد میں آپ کو نظر آئے گا ہر نماز کے بعد جب وہ بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے تو اللہ اس کی آمد پر تپش کش فرماتا ہے وہ بشاشت خوشی کا اظہار اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے ہماری بشاشت یہ ہے کہ ہم خوش ہوتے ہیں بےقرار ہوتے ہیں چہرہ چمک اٹھتا ہے اللہ کی بشاشت ایک صفت کاملہ ہے جیسے اس کے لائق اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہر نماز میں پہنچتا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ بندہ سفر پہ چلا گیا ہے کوئی تجارتی کاروباری سفر واپس آیا جو ہی نماز کا وقت ہوا مسجد میں پہنچ گیا جب تک اللہ کے دن ہوگا جب بدے کو پکارا جائے گا حساب کتاب کے لیے یہ وہ بندہ ہے جس پر میں دنیا میں بشاشت کرتا تھا مسجد کو مت بنا رکھا تھا بار بار آنا بار بار جانا اس کا نام پکارا کیا اب وہ آ رہا ہے حساب و کتاب کے لیے تو اللہ اس کی آمد پر بشاشت خوشی کا اظہار تو رازیت تو اللہ سے رازی اللہ تج ہے تو اللہ تج سے خوش لوٹا اپنے رب کی طرف اور فتح خلی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جائے یہ ایک پیغام ہے اس پر خوب غور کرو اور کرتے رہا کرو میرے عبادت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں ان لوگوں میں جو واقعی میرے بندے تھے وہ کون ہے فلاح کو مدی رانیہ نبی یہ بس یقین مشوادا بسواد نہیں کی جمع صدین شہادا صالحین کی زمان. یہ میرے عباد ہے تو بھی ان میں داخل ہو جائے مگر ان میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے کہ تو بھی عباد میں سے ہو اب تو میرا بندہ میرا بندہ ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ پوری طرح میری توحید پر کاربن تھا اللہ کا بندہ ہوئے ہے جو اللہ کی عبودیت میں داخل ہو جائے شامل ہو جائے اب تو ہے بل. آج اتروا بھی ت ہے مشکل کشا بھی تو ہے تجھے ہی پکارنا ہے، تیری پناہ میں آنا ہے، تو ہی دستگیری کرنے والا ہے تو ہی داتا تو ہی غوث یہ عبادت ہے یہ عبادت ان عباد میں داخل ہو جا اس کے لیے عبادت بننا پڑے گا عبادت بننا پڑے گا فت خلیف عباد ہے یہاں بڑی دنیا فیل ہو چکی عبادت نہیں ہے قیدے کی سلابت نہیں ہے جناب فلاں مشکل خوش فلاں حاجت روا فلاں مزار سے اولاد ملتی فلاں سے شفا ملتی یہ اللہ کے عبد ہو ایک پیغام ہے میرے عباد میں داخل ہو جا یہ داخل ہونے والے کون ہیں جو واقعی اللہ کے عباد ہے ان کے ہمراہ جنت میں داخل ہو جا ان کے ہمارے یہ ہمراہ ہی بڑی قابل قدر والی بھی سوال ہے مرتے ہی ملا دے سال ہی ان کے ساتھ نبی علیہ السلام جب آپ کا انتقال کا وقت آیا ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال میرے گھر میں ہوا اس دن باری بھی میری تھی اور آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی اللہ ملک نہیں پھر رفیق کہ ملا دے رفیق اعلیٰ کے ساتھ یہ رفیق اعلیٰ کون ہے یہ چار لوگ انبیاء کی جماعت کے ساتھ صدیقین کی جماعت کے ساتھ شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت ان میں شامل کرتے مجھے ان میں شامل کرتے فطر کی جواب دعا پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس دعا پر صبر نہیں آتا لمبی دعائیں مانگتے ہیں یہ لمبی دعا کہاں سے ملتی بطر کی دعا بطر کی اتنی جامع دعا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں بچتی اور سب سے بڑا اس میں جو معنی ہے کہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دیں اللہ عماد فیمنا دے مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل ماہ دے جو بندے ہدایت یافت ہے نہیں فی منافے مجھے آفیت دے دے آفیت پہلے لوگوں کے ساتھ بڑی جامع دعائیں اس میں کوئی چیز باقی نہیں بچتی اس کے بعد آپ کی جنبی دعائیں منٹ بیس منٹ کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور جامعیت ہے اس میں کوئی شک ہے آپ کو چین نہیں آتا کہ دعا مان کر اور اپنی طرف سے اضافے کرتے ہیں بتاؤ اس دعا کو پڑھو اس کا معنی پڑھو کبھی موقع ملو بتائیں گے کون سی چیز باقی بچی نیکی کی توفیق کے ساتھ مجھے مرنے کے بعد صالحین میں شامل فرما دیا تو فتح خلیف یہ میرے بندوں میں داخل ہو جائے یہ بات میری بات ہے کی جماعت ہے یا انبیاء اور صالحین اور صدیقین داخل ہو جا اور بت خولی جنت اور میری جنت میں داخل ہو جا کے بہت بڑے عالم بہت سارے قرآن ان کے شاگردوں کا ایک جب اخبیر ان کے ساتھ تھا ان حابل کثیر نے نقل کیا کہ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی فضاؤں میں یہ آیتیں سنی گئیں یا تو نفس المتوئن اے نفس المتوئن ارجعی ذا رب کا راضیت مرضی فضاؤں میں اس آیت کو سنا گیا پڑھنے والا کون تھا اللہ بہتر جانتا ہے مواز کس کی تھی اللہ بہتر جانتا ہے اللہ تعالی بتاتا ہے کہ یہ سعادتیں کن کو ملتے ہیں عبداللہ بن عباس ان کی صیرت ان کا کردار ان کا عقیدہ ان کا علم سنت کی محبت رسول کی محبت مثالی چیزیں ایسے لوگ جب آتے ہیں تو اللہ ان کی عظمت کو دنیا پر اجاگر کرتے اے نفس میرے مندوں میں داخل ہو جا عباد میں اور جنت میں داخل ہو جا مطالعہ توحفق اللہ رب العزت اس مقام کے جو بھی مندرجات اور مضامین ہیں ان کو اپنانے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی ان کو عطا فرمائی اس کا حق ادا کرنے کے شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اللہ فتح عظیم کی اس بشارت کو دائمی بنا دے دائمی بنا دے. ہندوستان بعض نہیں آئے کٹر دشمن ہے ہمارا اسی طرح پکڑا جائے پوری طرح اس کو مفلوج کر دیا جائے اس کی طاقتوں کو پارا پارا کر دیا جائے مگر توحید کی قوت کے ساتھ عقیدے کی سلافت کے ساتھ اور شکر کا حق ادا کرتے ہوئے اور سب سے پڑھ کر بیگمبر اسلام کی سنت کی طباع کے ساتھ باہر الحمد للہ